اماں باد باؤز ملا عیم بسم ملا الرحمن الرحیم يا أيها الذين أمروا تقل الله ولتن من نفس ما قدمت وذن تقل الله إن الله قبير مما تعملون قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيامة ما كتب على الذين قبلكم علكم تتقون صدق الله العظيم اتب اشرح لي صدري ويسل لي أمري وعلى لقد من لساني فهو قولي وعلى طرم بأجير دستو انسان کے امال دو قسم کے ہیں ایک ظاہری امال ایک باطنی ہیں ظاہر کا باطن پر اثر ہے اور باطن کا ظاہر پر اثر ہے ظاہری بھی بیاہم ہے ظاہر اعمال کو جب صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے تو اس کا اثر باطن پر آتا ہے سلاطن الفشائی ولمل کر نماز ہے وہ انسان کو بری اور فاش باتوں سے فروختی ہے اب جو آدمی نمازی ہو اور جو بے نمازی ہو کچھ نہ ہو تو اشاریہ فیصل فرق دونوں میں ہوتا ہے تو گویا گراف پاز ہو گیا نا. گراف جو ہے مسپ طرف آ گیا گویا اس میں نماز نے کچھ نہ کچھ تو اس میں احتیاط پیدا کی ہے کہ <کھ> وہ نماز ایک ظاہری عمل ہے اس کے ظاہر کی بھی بہت بڑی حیثیت ہے بہت بڑا سواب اچھا ہے ترک پر بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ایک باطن پر اثرانا ہے اور باطن پر جو اثرانا ہے وہ ہے پاشا اور منکر سے رک جانا تو جب عمل کا اثر ظاہری عمل کا اثر باتل میں آ جاتا ہے تو باتل میں آئے ہوئے اثر کو تقوی کہتے ہیں السلام کما قطبہ اللہ تک تکم ہے ایمان والوں تم پر فرض کیے گئے روزے جیسے کہ فرض کیا گئے تم سے پہلوں پر اس لیے کہ اس کے نتیجے میں شاید تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے روزے کا بھی باطن پر اثر تکوا کا ہے مال کا باطن تو اثر تاش تر کے پاشا اولا بن اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو باطن میں باطن کا حال حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں یا ما تنظ اے ایمان مانور ڈرو اللہ سے اور حاصل کرو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیونکہ تخوا کی اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھے ہر ایک جی کہ اس نے کل آگے کے لیے کیا بیج رکھا ہے تو ایک جان مراقبہ خیال فکر کو دل میں جما کر اس پر پانچ منٹ من آدھا گھنٹہ خیال کو جمانا سوچ کو جمانا اور کرنا تاکہ بات اندر بیٹھ جائے اور اندر راسک ہو جائے پکی ہو جائے جی پاکی ہو جائے کہ ہم نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سب کی ایک رائے کا جواب دینا ہے سے بات میں تقوار احتیاط کی کیفیت پیدا ہوگی مولانا نکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جتنا نماز میں فرق ہوتا ہے اتنا تقوی میں فرق ہوتا ہے یہاں تک کسی آدتیہ بھی جائے اور مسجد میں جائے اور دیکھے سفیں ٹیڑھی ہیں تو ان لوگوں کے آپس میں اختلافات ہیں سفوں کے درمیان کندھے سے کندھا جوڑ کر نہیں کھڑے ہوئے ہوئے تین لوگوں کے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں یہ اثرات ہوتے ہیں انسان کے باطن پر انسان کے حوال پر مین جو ہے مکم کر مجھے ہمارا ساری امت کا آئنا ہے امت کو دیکھنا ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں آئینہ ہے ساری امت کا حال بیک باکس سامنے کر کے دکھایا جاتا ہے کہ امت کا یہ حال ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا اکثر میں دیکھتا ہوں کہ کھڑے وہاں بناتے ہوئے ہیں مگر مر حرام مس نبی میں پنجے کے آگے سب بناتے ایسے کر رہا تھا میں اس پیسے کر کر میں کہ یہ ٹکنا اور کندھا کندھے سے ملے گا اور ٹکنا ٹکنے کی فیڈ میں آئے گا پھیلاتے ہیں کو پیروں کو پیروں بنا یہ ٹکنے کو ٹکنے سے ملانے کا کہا ہے تو جتنا ہی پھیلاتے ہیں ان شاء اللہ سے ملتا نہیں ہے اس کے لیے ہونا پڑے گا والا آدمی ایسے کھڑے ہو جگہ کو لگا کر دوسرا بھی تو پھر ٹکنے ملیں گے آپس میں تو لہٰذا یہ تشریح جو کرتے ہیں ٹکنے سے ٹکنے ملانے کی وہ تشریح ہے ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں تو ٹکرے کو ٹکرے سے ملانے کا مطلب یہ ہوا کہ ٹکنا تکنے کی سیز میں آ جائے کندھا کندھے سے مل جائے ٹکنا ٹک تو جب اسے میں کہتا ہوں کہ جافل ہاں جا حدیث تھا کہتا جافل حدیث حدیث تو یہ کون سا آدمی آیا ارب ہمیں اور یہ باتیں کر رہا ہے تو اپنے بزرگوں کی وجہ سے اس بار کی تسلی ہے کہ اربوں کے بہت کمزور ہوتا ہے ہمارے علماء کے مقابلے میں عربوں کے لم بہت ستی بہت کمزور ہمیں تجربہ قابلی طور پر عربوں کا بہت بڑا مفتی ہے بنباد وفات پار گیا مزیدان اللہ ہے ساری کتابیں اسی کی چل رہی ہیں تو ایک دفعہ مفتی محمود صاحب سے بات باتیں کر رہا تھا کہویل کر, کر کے دوسرا مانا لیا کرتے ہیں نے کہا شیخ صاحب تعویل تو کرنی پڑتی ہے کیسے کرنی پڑتی ہے آنکھوں سے آندا تھا تھا تو کہا کہ من کہا نفی حاضی آم تو وہ فی الحال صاحب تو یہاں آندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہوگا اس کا آپ کیا ترجمہ کریں گے جو آنکھوں کا اندھا ہوگا وخرت میں آنکھوں کا اندھا ہوگا کہ یہاں حق کے لینے کا اندھا ہوگا آنکھیں تو سی ٹھیک ہوگی تو یہاں مان ہم تعویل سے کرتے ہیں براہ راست بنا نہیں کرتے ایک آدھے یہاں بھی اندھا ہو وہاں بھی اندھا ہو ہوتے تو لوز اس کے ساتھ, ساتھ کو وہ خاموش ہو گیا ایسی کیوں کیو کہ ہر زبان جو ہے وہ کار کلام تو جب بولتی ہے تو وہ تو ہر بار براہ راست تو بولتی ہے باپ بیٹھو کے میری بات نہیں سنتے ہو آلے کو سننا ہوتا ہے بتائیے کہ اس کو مان کر پربل نہیں کرتے ہو نا اس کو نہ سننا کہا تو کے بندہ یہ کار اس کے پہرے ہوئے باقی دوسری آئے تھے آپ بولو اذان لائف بیا وم قروب اللہ بیا بلائے کیا ہے دیکھتے نہیں ہیں کہانے سنتے نہیں ہیں دل ہے سوچتے نہیں ہیں یہ تو ہے چوپائے بلکہ ہے بدتر چوپایوں سے بھی تو اس میں ہی دیکھنے کا پرتگل نہیں کیا گیا آئی آ کے بند کیے ہوئے نہ دیکھتے ہیں لیکن دیکھ کر کسی چیز سے جو حق کا تاسلنا چاہیے وہ نہیں دیتے ہیں کان ہیں لائش مونے میں آپ سنتے نہیں کیا کان بہ ہیں نہ کان ٹھیک ٹھاک سنتے ہیں لیکن سن کر جو حق کو ماننا چلنا تھا وہ نہیں کر رہے کہا لا اس لائس مونے سن نہیں رہے اور دل ان کے سوچ نہیں رہے تو کیا سوچنے کی ان کی جو ہے تو ایسے دار ختم نہیں سوچتے ختم نہیں ہوئی ہے ہاتھ سوچنا اور صحیح سوچنا اس کا صحیح فیصلہ کرنا وہ نہیں کر رہے ہیں تو اس جی شریعت سے قرآن پاک کی آیت سے حدیث سے مسئلہ نکالنا یہ بہت مشکل کام ہے پر کہا کرتے تھے کہ او او قرپاک نے تو خود کہا ہوا ہے کہ وہ لگا دیا سنگل قرآن کر پال و قرآن پاک کو تو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہوا ہے تو ہے کوئی نصیحت لینے والا ہے اس سے اور تم بولوی کہتے ہیں بہت مشکل ہے قرآن خود کہتے ہیں بہت آسان ہے تم کہتے ہیں بہت مشکل ہے تو میں نے کہا وہ کہا ہوا ہے وہ لسن القرآن ذکر قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے نصیحت کے قبول کرنے کے لیے جو نصیحت کے مضامین ہیں توحید کے آخرت کے جنت کے جہنم کے اچھے امال کے افضال برے امال کے عذاب کو آسان ہے جو اس کا نصیحت والا پہلو ہے وہ انتہائی آسان ہے لیکن وہ پہلو جو قانون کو آئین کو تعلقات خارجہ کو جنگ و صلح کو طلاق اور نکاح کو فیصلہ کرتے ہیں وہ تو بہت مشکل ہے میں لاہور میں تھا تو علامہ اقبال کے بیٹا ہے جاوید اقبال اسے تقریر کی کہ یہ کیا نوز اللہ فرسودہ عنفی نظام نے کیا ہوا ہے اب تو پارلیمنٹ کو احتیاط کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو احتیاط کر کے نئی شریعت بنانی چاہیے یہ کا بیان یا اللہ تو تین چار جمعہ جمعہ کی تقریر کنگڑ میڈیکل کی مسجد میں میں نے کی اسی بات پر کی میں کل اگر کوئی آدمی کہے کہ جو پاکستان کا نظام علاج ہے ہمارا فارماکوپیا جو ہے برٹ فرما کوپی ہے جو ساری دنیا میں چل رہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اس پر فیصلہ کرے گی کون سی دوائیاں کس بیماری کے لیے ہوں اور وہ رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے تو کیا یہ فیصلہ کر سکتی ہے کیوں نہیں کر سکتی وہ ٹیکنیکل چیز ہے اس کے لیے ٹیکنیکل بندے چاہیے اور اس کے لیے جمہوریت کے گدے نہیں چاہیے جو آپ کے آگے دوڑ رہے ہیں جی ادھر کثرت آزاد ہوگی ادھر فیصلہ ہو گیا ایک بار دور میں کر رہا گریز طرز جمہوری جوان پختہ کارش ہو صدخر فکر انسانی یہ جمہوری طرز کو چھوڑ اور جوان پختہ کارش ہو پختہ سوچ والا جوان بن کیونکہ دو سو بدے جمع ہو جائیں ان کے دماغ سے انسانی فکر نہیں نکل کرتی ہمارا نظام جمہوری نہیں ہے شرعی ہے میں سیفر کرنے والوں سے کہا کرتا ہوں کہ شریعت سے جمہوریت کو آ گئے ہو ماشاء اللہ آگے چلو ہم تو شرائط پر لڑا چاہتے ہیں آپ شرائط میں اہل علم اہل تقوی اہل فیم علم فیم تقوی تین باتیں ہوں گی آدمی کے اندر ان کی جماعت مل کر آدمی کو ڈومنیٹ کرے گی پھر خاص لوگوں سے بیت اس خصوصی کرائی جائے گی اور ہم لوگوں کو بیت عموماً کہا جائے گا وہ لوگ جب دیکھیں گے ان کی بیت و خصوصی بےت عموماً نہیں ہو رہی یا کم تعداد میں ہو رہی ہے تو ان کو خود اعلان کر دینا چاہیے کہ چونکہ ماں ہماری تعین نہیں کر رہے لہٰذا ہم آ نہیں آ رہے دوسرے گروپ آ کے وہ گے طرح ہمارے پاس نظام ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ ہر قوم جو اپنے اسلحے کے زور سے طاقت پکڑ لیتی ہے تو اس کا بقا اور اس کی حفاظت اس میں ہوتی ہے تو اس کا کلچر اس کی تہذیب اس کا نظام سیاست اس کا نظام معیشت سائزیہ میں چلے گا بات کو یاد رکھیں اگر آپ کے پاس اصل اور طاقت آپ نے غلبہ حاصل کر لیا ہے دنیا میں تو جب تک باقی دنیا کے کلچر اور تہذیب کو باقی دنیا کے عقائد اور نظریات کو باقی دنیا کے مذہب اور, اور ان کی, ان کی لینگویج اور زبان کو اور باقی دنیا کی نظام معیشت کو اور ان کے قانون کو آپ نے ختمہ نہیں کیا آپ کو غلبی تو یہ تام سیاست کا اصول ہے اپنے خدون وغیرہ جس کو جانتے ہیں آپ لوگوں نے جانتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل سائنس ایم ہوتے ہیں جو کہ ایم اے ہوتا ہے پنجابی میں کچھ نہ وہ ایم اے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تو ہمارے ایم اے ایمے ہوتے ہیں جب. تو اس لیے جو وہ نظریات اور وہ نظام ہائے زندگی جو جاندار ہوتے ہیں فوجن کی بنیاد حق پر ہوتی ہے اور حق وہ ہے جو عقل و دلیل اس کے اس کے آگے اس کے پاؤں میں آ کر گرتی ہے اور وہ کسی جگہ لاجواب نہیں ہوتا یہ تو دنیا کے قانون آئین طاقت کلچر زبان خود بخود اپنی پھیلاؤ کی قوت سے ختم کرتے ہیں جیسا کہ اسلام پھیلا تو جزیرہ نمایاں عرب کہتے ہیں موجودہ سعودی عرب فلسطین یمن شام عراق اور کویت بحرین وغیرہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہیں یہ جزیرہ نمایہ عرب ہے صرف عربی اتنے علاقے میں بولی جاتی تھی سودان اور مراکش ٹیونس ان میں عربی نہیں بولی جاتی تھی جگہوں کی زبانیں اس جاندار نظام کے آگے آ کر انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں ان کی تہذیب ثقافت سب کچھ جو ہے اس کے آگے ختم ہوئی ہے کیونکہ ایک جاندار چیز تھی اور باطل جو ہے اس بات کو جانتا ہے لہذا وہ زور سے اور قوت سے ان عقائع نظریات کو قانون کو آئین کو اور اس نظام زندگی کو اس تہذیب کو ثقافت کو توڑتا ہے گائے جب تک یہ ٹوٹے گی نہیں میری برتری انٹرنل اور میری جو ہے ڈومیننس قائم نہیں ہو رہی ہے اب بھی برتری میری مجھے حاصل نہیں ہو رہی ہے یڈبی افریقہ میں تھا تو ان میں انقلاب ہوا اور منڈیلا نے ٹیک اوور کیا اور کالوں کی قوت بنی تو عجیب عجیب لتیف ہے وہ بولتے تھے کالے ڈالو شو کے لیے پورٹ الزبتھ میں گیا تو کالے کہہ رہے تھے کہ یو سی بفور دس وی آر ناٹ allowed to see دس show Because so dark and blacks were not allowed over here. Kutai and kalai do not have a chance to get them. Then he said so, like, that white men came and gave a Bible in our hands and told us to close our eyes. And we when we opened our eyes, Bible was in our hand and land was in their hands. That's it. That's it. The person who has hands انجیل دی اور کہاں کے بند کرو ہم آ کے بند کی جب آ کھولی انجیل ہمارے ہاتھ میں تھی ہماری زمین اس کے ہاتھ میں تھی پھر کہتے ہیں یو سی بائی فورس میڈس کر انہوں نے زور سے میں عیسائی بنایا بردام عیسائی نہیں ہے کہ میں ایک تاریخی جملہ بولتا ہوں اس کو یاد رکھو میں کہا انہوں نے آپ کو عیسائی بنایا تھا آپ کو بھائی نہیں بنایا تھا عیسائی تو بنایا تھا بھائی نہیں بنایا تھا آپ انہوں نے کوتے اور ڈاک اور بلیک کو ایک ساتھ میں رکھا ہوا تھا اسلام کا کمال تھا کوئی مسلمان ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس نے حقوق میں اس کو اپنا برابر کا اور بھائی بنایا ہے زمین کے حقوق برابر زمین کے پورے حقوق رکھے شریعت نے حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ بروز قیامت زمین پر کسی مسلمان نے ظلم کیا تو اس کے مقادمے وہ وکالت میں کھڑا ہوں میں, میں خود تو یہ حقوق تھے یہ وہ سہولتیں تھیں زندگی کی امن وفیت ام ام اطمینان تھا جو کہ دیا اسلام نے تو اس لیے عرصہ دراز تک ان کے مذہبی لوگ بغاوتوں کی خوشی کرتے رہے کامیاب نہیں ہوئی یہ ملک جو ہے اسپین اسپین میں ہر سال پادل جی جلوس نکلواتے تھے لیکن کتنی سدیاں نکالتے رہے ہیں کامیاب نہیں ہیں بغاوت میں جلوس کسی چیز کو نکالتے تھے نے نشرہ کیا کہ جب مسلمانوں کی حکومت پکی ہو گئی تو انہوں نے اپنے کچھ نوجوانوں سے حضور صلی اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کروائی برا بلا کرایا ان کا طریقہ ہوتا ہے گالیاں دلوانا کتابیں لکھوانا تو آپ سارے دیہاتی زندگی والے لوگ ہیں نا چاپنا کی میں تو چپاتی جی؟ آج میپ سب میں آپ ساتھ جو کاغذ چلے گئے آج مرانب آ گیا آج اس نے گالیاں کو اندازہ ہو گیا کتنا پانی میں کال پر بھائی تو بھائی شو لے تو حضور کیا سی ایسے ہے آپ کو بدنی تکلیف اسے نے دی آپ نے کوئی بلّا نہیں معاف کیا اسلام کی مخالفت کسی نے کی اس کے لیے جہاد کتال کیا گیا ہے لیکن بے رسول کے جواب کی توہین کی گئی تو تیسرے درجے کا گنا ہے اس پر بافی نہیں ہے نافذ ہوتا ہے اس آدمی کو ضرور قتل کیا جائے گا جسے توہین رسالت کی ہے کیوں کیا رسالت اس چیز کو چھیڑ گیا کس پر خاموش ہوتا ہے پھر نہ تو ہوگا نہ تیرا ملک ہوگا نہ تیری حیثیت ہوگی ہاں اگر تو ہوگا تو ویسے تو غلام ہوگا کافر کے آگے تو نوجوانوں نے اس اسپین کے نوجوانوں نے گستاخی کی ان کو گرفتار کیا گیا ان کا مقدمہ چلا اور حکومت نے کوشش کی کہ اس طرح جھوٹ بولنے یا کوئی تعویل ہو جائے کوئی ہو جائے کو پارٹی نے کہا تھا پکے نہیں ہوگا اس کا ہم نے ہی کیا ہے ہم ایسے ہی کریں گے تو قانون افل کرنا پڑا اس کو پھانسی کیا گیا یہ ہر سال ان کا جلوس نکالتے تھے دو چار آدمی مل کر کیوں نہ ہو ان کا جلوس نکالتے تھے یہاں تک کہ جب روز بروز میں کمزوری آتی گئی اور کے عمال میں کمزوری آتی گئی آتی گئی آتی گئی اور روز بروز ان کا جلوس بڑھتا گیا ان کا جلوس بڑھتا گیا اور مسلمانوں کے حمال میں کمزوری آتی گئی شادی شہور کا خاتمہ ہوتا گیا اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اب کوئی بھی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے تو اس پر بر وقت بیدار ہو کر بر وقت راستے اقدام کرنا ہوتا ہے اس پر جیسے وگریس ریئیکشن کرنا ہوتا ہے نہ کیا گیا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں لمحوں کی خطا ہوتی ہے صدیوں بھگتنا پڑتا ہے بس جہاں تک ہے مسلمانوں کی حال ہو گیا بیچاروں کا تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ جاخری بادشاہ تھا عبداللہ عبداللہ کا تھا وہ سمندر کے کنارے پھر رہے تھے بیوی بی اس کی بڑی ساخ ٹینشن ہے مالاتی زندگی سے بہت پریشانی میں انہوں نے دیکھا وہاں تم گاؤں کے کی ہوتے ہیں کیچڑوں نے بنائے ہوا تھا اس کے کچھ بچوں کے کھلونے بنا رہی ہیں پر پھینک رہے ہیں ایسی خوش ہیں ایسی مزے میں ہیں تو اس نے سمجھے گا کیچڑوں بنا کر پر سے اس سے کو خوشی ملتی ہے اپنے خامن سے کہا کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کے مجلس ہمارے مال میں ہونی چاہیے تو باقی شاہی عورتوں کو بلایا گیا زعفران گھول کر اور عطر خوشبو ڈال کر کیچڑ بنایا گیا ان نے اچھالا جسے پر پھینکا لیکن وہ خوشی تو کسی خاص تہذیب و ثقافت کا نتیجہ ہوتی ہے تو عطر او کا اور زعفران کا اور خوشبوؤں کا نتیجہ نہیں ہوا کرتی تو یہاں تک بچارہ گر کے یہاں تک کہ آخری جو معاشرہ ہے اس پر جرنل کہہ رہا ہے ابو عبداللہ کو کہ بادشاہ سلامت اگر تو اجازت دے اور ماشاء کو ذرا لمبا کرو اور ماسا لمبا ہو کر تاکہ ان کی آساف شکری ہو جائے یہ تھک جائیں ان کے اصحاب تھک جائیں اور پھر آنا حملہ کرے ہم کامیاب ہو سکتے کہ نہ نہ کچھ تو خون ہو جائے گا نہ نہ کچھ تو خون ہو جائے گا تو دشمن بنا رہا ہے بکرا کہ تو میں کر اور کچھ بھی نہ کر اور خود اصلح سے مسلح ہو رہا ہے کہ میرا ہاک ہے کیونکہ ڈامینسی میں نے قائم کرنی زمین اور تو بکرا عزب ہونے کے لیے گا گاس پاس شر میں کر اور جتنا ہم چاہتے ہیں سے زندگی گزار سکے نا بٹ یہ اقوام عالم کی تاریخ ہوا کرتی ہے جس میں کوئی سوچ فکر کچھ اعمال کے نتائج ہوا کرتے ہیں وہ نتائج لابی اور کمپلسری ہوا, ہوا کرتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ مال کے وہ نتائج نہ نکلیں یہ نہیں ہو سکتا آپ روئی کا گالا لیں اس کو پٹرول میں ڈبوئیں اور اس کے پاس جلدی سلائی لائیں اور پھر آپ کہیں کہ اسے پانی برتنا شروع ہو جائیں یہ بالکل ناممکن ہے اس کا نتیجہ آگ ہے جلنا سے اور اس آگ پر آپ پانی ڈالیں تو پٹرول اس کو بھی نہیں مانتا ہے جب تک اس کی حیثیت ختم نہ ہو جائے وہ جلتا رہتا ہے ہاں پانی کے اندر نہیں پیٹرول کی آگ کو کیسے بجایا کرتے ہیں آگ بجانے بھی آپ لوگوں کو اسکولوں بند دیا کرتے ہیں کیسے یاد رکھی بٹی ڈال ڈالنی ہوتی ہے یا تو یہ جو سرکاری بلڈنگوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا سلینڈر کمپلسری رکھتے ہیں تو آج پہ بدرائی درجے میں اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا مٹی ڈالیں تاکہ اس کا آکسیجن کا رابطہ ختم ہو تو ایسے ہی امال ہوا کرتے ہیں ایسے ہی انسانوں کے امال اخلاق ان کی سوچ فکر ان کی جدوجہد اور ان کا مثبت یا منفی طریقہ کار زندگی کا ان کی سوچ یا مثبت یا منفی یہ پھر نتائج دکھایا کرتی ہیں اور وہ نتائج لابودی اور کمپلسری ہوتے ہیں اور سے کوئی جان نہیں چھوا سکتے اس لیے الکئی سے مند دانا نفس ہو حدیث شریف میں مجھے فرمایا گیا دانشور کون ہے جو اپنے نفس کو پہچانے آخرت کے لیے امال کرے یہ ظاہری آرزی زندگی ظاہری نفس کا مزہ نفس کی خوشی ایسے بھی چل رہا ہوں بلکہ عقائد کو سوچنے والا ہو ٹھوس اعمال کو لینے والا ہو پہلا تو بارک سلام کی توفیق جی فرمائے